بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين أمرنا بالغصان في كتابه المبين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى خلقه وعلى صحابه أجمعين أما بعد محترم حضرات دين انهاي وارتوستو آج خطبے کا موضوع نہایت اہم ہے اور وہ احسان, احسان احسان احسان بہترین اعمال میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے محبوب اعمال میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اور نبی احیل سراج شام نے اپنی متعدد احادیث میں احسان کرنے کی تاکیف کی ہے اور احسان کی فضیلت بیان کی ہے رب العالمین نے فرمایا کاؤد من مشانی رگی وحسنوں ان نولح یوسب المحسنی اے میں ایما والے بندو تم احسان کرو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے یعنی محسنین سے بڑی محبت کرتا ہے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے خوب اللہی رکھا ہے وہ احسن احسان کرو اللہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ اللہ رب العالمین تمہارے ساتھ احسان تم سے اللہ تعالیٰ محبت کرے گے نبی علیہ السلاط اسلام نے مزید وضاحت کی شداد اوس رضی اللہ تعالیٰ ہو کی حدیث کہتے ہیں نبی علیہ السلاط خانے ساتھ نمایا لوگو ان نوح تطب الحسان اعلیٰ کل شعیب ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرق کر دیا ہے احسان کرنا ان نوح تب علیہ کم احسان افیح کل ہر چیز میں تمہیں اللہ احسان کرنا ہے احسان ہمیں عمومی طور پر ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے خالق کے ساتھ بھی مخلوق کے ساتھ بھی لیکن خالق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اللہ تعالی کی عبادت میں ہمیشہ ہمارے اندر اخلاص ہو اللہ ابل ہو ہمیشہ جب بھی کوئی نیک اعمال کریں یا نیکی کریں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے تقرب کا عمال کریں تو میر مقصد ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے ریا نمود دکھلا جیسے انسان اپنے آپ کو بچائے جیسے کہ نبی کہ علیہ شام میں سے پوچھا گیا مل احسان تو آپ نے فرمایا انت ابود اللہ کا خراب اللہ کی ایسی عبادت کے گویا کہ آپ اللہ تعالی کو دیکھ رہے ہیں یہ ہے احسان اللہ تعالی کے عبادت میں حقوق اللہ میں بھی احسان کرنا ہے اور حقوق العباد میں بھی احسان کرنا ہے اللہ تعالی کے حقوق میں احسان یہ ہے کہ اللہ تریدہ خوشمودی اور اللہ تعالی کے مرضی کے مطابق ادا کیا کرے تو یہ ہے اللہ تعالی کے معاملات میں حقوق میں احسان کرنا مخلوق کے ساتھ احسان کرنا اس کی کئی قسمیں آتی ہیں میرے دوستوں سب سے پہلی شکل یہ ہے کہ ہم سب سے بڑا احسان مخلوق کے ساتھ اور عظیم کریم یہ ہے کہ ہم اپنی زبان اصلاح کریں اپنے زبان کے ذریعے لوگوں سے احسان کریں قول حسن اچھی باتیں کرنا جوئی کی باتیں کرنا دل خوش کر دینے والی باتیں کرنا جس سے حوصلہ افزائی ہو ایسی باتیں کرنا اے اللہ تعالیٰ کیا احسان فرق اور ہے اور اللہ نے اس کی بڑی تاکیف کی ہے قرآن پاک فرمایا وقول سے، لوگوں سے بات کرو ایمان والوں تو ہمیشہ ان سے اچھی باتیں کرو ہمارا حسن ہونا چاہیے اور نبی صاحب نے اس کی بڑی طبیعت بیان کی ہے قرآن جس شیطان کو شیتان ہمارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے ہماری اندر لڑائی پیدا کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا ہر بات زبان کو استعمال کرتا ہے زبان سے غلط جذبات کسی کو گالی دے دیں کسی کو برا بھرا کہہ دیں کسی کو ال کریں بلکہ ساری اختلاف کی بنیاد زبان سے ہوتی ہے اسی لیے رب قرآن میں نے ساتھ نمایا قرآن پان کی عاد وکل یقین آسن ان نشے پان بگو بہن ہوں ان نشے پان کا ادو بمینا یا اللہ تعالی حکم دے دین ابھی میرے ایمان والے بندوں کو کہنے کہ ہمیشہ بات اچھی کریں اچھی باتیں کریں قول حسن استعمال کریں دل جوئی اور اصلہ افزائی اور دل کو خوش کرنے والی باتیں کریں کیونکہ شیطان اسی زبان کے ذریعے انسان کے درمیان اختلاف لڑائی اور جھگڑا پیدا کرنا چاہتا ہے تو ہمیشہ سب سے پہلی چیز ہے دوستوں قول حسن استعمال کرے اور قول حسن کی فضیحت ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بتائیے کہ ہمیں جس ایسا عمل جو ہمارے لیے جنت کو واجب کر دے تو نبی علیہ اللہ نے چند باتیں بتائیں اس میں سب سے تھیں بات کا نام یا اچھی گفتگو کرو اچھی باتیں کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ اخلاق حسنا اپنے اخلاق میں اچھائی پیدا کریں ہمیشہ ہمارے ساتھ ہم لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں ہمارا اخلاق درست ہو ہماری زبان درست ہو ہمارا ہمارے اخلاق درست ہو دونوں میں حسن ہو اور دونوں میں احسان ہونا چاہیے اسی لیے قرآن پاک میں اور نبی ہادیش میں, میں اخراط کی بڑی تاکیب کی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا وہ ملاقات کرو تو اچھے اخراج کے ذریعے اچھے ایسے اخراج جس میں احسان ہو جس میں حسن ہو جس میں خوبی ہو یہ بہت ہی ضروری چیز ہے اللہ کے رسول سطح نے احساس فرمایا اس انسان پر اللہ نے کو حرام قرار دے دیا ہے جو نرم ہو نرم زبان استعمال کرتا ہے اور اچھے اثرات کو استعمال کرتا ہے نبی علیہ اللہ تو نے ہے فرمایا جو اچھی زبان استعمال کرتا ہے اگر قول طلب استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیوں کے سارے راستے کھول دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو احسان کرنے والا بنائے اور اپنے اقوال میں اپنے افعال میں اپنے معاملات میں احسان کرنے والا بنائے اور اللہ ہم سب محسد میں شامل کرے اکل قو لا وا ستر اللہ من کو نگم بے وا تو وسلام الحمد عباده سلام اللہ صفا اماباد دوستوں احسان ہمارے اپنے امال میں ہونا چاہیے ہمارے کردار میں ہمارے چال چلن میں ہمارے گفتار کردار میں ہمارے ہمارے معامران ہمارے کے ساتھ ساتھ ہمارے اٹھنے بیٹھنے ہر چیز کے اندر احسان ہونا چاہیے اللہ, ہمارا. اللہ سے فمایا ان نولاح کا تابا ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے ان اللہ یا امر ادلے والے احسان اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتے ہیں عدل انسان کا دراوت داروں کے ساتھ احسان و سلوک کا اور ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ کے حکم ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے اندر احسان پیدا کر دی احسان محسن بنائے اور احسان کی جو محسن ہوں جن کو اللہ تعالیٰ احسان کا حکم دیا اگر وہ احسان کریں اور موسم میں شامل ہو جائیں تو ایسے احسان کی بڑی طبیعت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ قرآن و پاک شاست راتے ہیں سورت النہر کی آج لینا ہسن دنیا ہسن دار آخرت خیر احسان کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ساتھ بدلا دیتا ہے احسان کا بدلا احسان ہے اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للدی سن فی ہاتھ ہے دنیا جو لوگ احسان کرتے ہیں دنیا میں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں جس نے دنیا میں احسان کیا ایسے احسان کرنے والے محسنین کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں ان پر رحم و کرم کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں نیا کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں بد کراتو برائیوں سے اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتے ہیں یہ دنیا میں اچھی زندگی عطا کرتے ہیں احسان کے بدلے اور اللہ نے شاد رمایا دنیا سے کہیں بڑا بدلا والا نئے دار المتق جنت کے اندر دارالمستقل ادا کرتے ہیں دنیا میں احسان کا بدلا اللہ نے جو اپنے بندوں کو دیا ہے احسان کرنے والوں کو اس سے کہیں بدلا بڑا بدلا آ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک امان کے تو فکر صرف ہمائے لینا سنو حسن جو لوگ احسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ احسان کا بدلہ دنیا میں دیتے ہیں آخرت میں جنت دیتے ہیں ویسے اور بڑھا چڑھا کر کے اور نعمت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں وہ ہے دنیا آخرت میں دیدار اے اللہ رب العالمین سب کو ملکتوں کی نصیب فرمائے الہٰ عالمین جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک پر اپنے رحمتوں برکتوں کو دروازہ سوچ دے اِنہا لال مین شیخ خلیفہ اور ان کے ولی عہد اور ان کے و امان ہیں اللہ تعالی تعالیٰ اپنی رحمتوں کو دروازہ سوچ ہمیشہ انہیں صحت اور آپ کے کشی فرما الہٰن ان سے اور لے جس میں آپ کی بڑا امت کے خیر ہے قوم اور وطن کی بھرا کی بہتری ہے اور جس ملک میں رہتے ہیں وہاں کے حاطم شیخ سلطان ہے اللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بلا حراست سے بچائے ان کے امان منشان ان کے ہر ان کے زندگی ان کے مان ان کے ان کے زندگی کے اندر ہر زندگی کے ہر میدان میں اللہ تعالیٰ ان کو برکت و سہ نواز اور اپنی رحمت نازل فرما دنیا سے جو جا چکے ہیں شیخ زائد شیخ مکتوم اور جو بھی شعیب خلے دنیا سے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیتو قبول فرما هر بلا حرافت الحلاله العمكو بچا دي اللهم صل ارفع. اللهم ارفعنا عن العالمين الوباء والشر مصابين بهذا الدار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر ديناي مديني ونفش قربا اللهم اكرم بنا بل من بنا حلال مسجد ومن يذكر ومن بنا مسجدا مشترك يسمى اللهم استن الغيش ولا تجعلنا من القانفين اللهم اغثنا اللهم أبيتنا. اللهم آبثنا ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وفي عذاب النار عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالأدر والحسان وإيطاء للقربة وينهى أعرف أشعى والمنكر والبكر يأذكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم ونذكر الله تعالى أكبر